اخیر میں شیخ دکتور سفر الحوالی نے ایک بات یہاں پر بیان کی ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ تمام سنی جماعتیں متفق اور متحد ہوں ظاہر سی بات ہے یہاں پر شیوں کے ساتھ اتفاق کی بات نہیں کی جا رہی سنی جماعتوں کے اتفاق و اتحاد کی بات کی جا رہی ہے دوسری بات تمام سنی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مجاہد بھائیوں کی مدد کریں ائی القوت المومنون ان آدا اللہ یقید سنت فلعراق شرکئی دن ان ولیج المارکت القادمت حاصم تنف انتصار اے میرے مسلمان بھائیو اللہ کے دشمن عراق میں اہل سنت کے خلاف زبردست سازشیں کھیل رہے ہیں اور انہوں نے اگلے مقابلے کی تیاری کرتے ہوئے یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ اہل سنت کو ہرائیں گے فع فعالمسلم کا فتنف الجہاد القبیر و ائرف الخد اللہ ابرکن تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم جہاد میں ایک صف ہو جائیں اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے جھکنے سے بچیں و وید العدۃ تلم وا جہت کل میدان اور ہر میدان میں ان کے خلاف لڑنے کی تیاری جاری رکھیں وہ عام بعد عبادت تقوہ اجتماع القلیمت وحدۃ الصف اور تقوا کے بعد سب سے بڑی تیاری اور طاقت یک جہتی ہے في وہ انتصار العظیم اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے انَ يحب الذين فیصل ہی صفن کا ان بنیانم مرسوس یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں قطال کرتے ہیں ایک صف بن کر جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو و الیکم لعلها تجد من اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے تین باتیں پیش کرتا ہوں شاید کہ آپ اس کی قدر دانی کریں اوقامت الفسا سنیت العراقی وان تكون وصفن ضد العدو سنی عراقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کو متحد ہونا چاہیے اور ان سب کو اپنے دشمن کے خلاف ایک مٹھی ہونا چاہیے ان رد ان كل عراق اور عراق کے علاوہ دوسرے ممالک میں اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اپنے مجاہد بھائیوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں علیہ آپ حضرات کو چاہیے کہ متخصصین اور تجربہ کار لوگوں کی ایک کمیٹی بنائیں جو کہ اگلی حکومت کے لیے سیاسی پروگرام کو تشکیل دے اور ایک ایسی حکومت جو کہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں قائم ہو اللہ القسطبیل اللہ تعالی ہمارے ارادوں کو جانتا ہے اور وہی سیدھے راہ کی رہنمائی کرنے والا ہے میرے بھائیوں شیخ سفر حوالی بہت پرانے اور تجربہ کار عالم ہے ہم نے ان کی نصائح کو محض خلوص نیت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے اگر کہیں کمی بیشی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے خاطر معاف فرمائیں اور نصیحت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کسی بھی حالت میں ہمیں اپنی قیمتی نصائح سے اور مشوروں سے محروم نہ کریں ہم نے جتنی بھی باتیں یہاں آرز کی ہیں بطور نصیحت اور خیرخاہی کے آرض کی ہیں ہم انسان ہیں بشر ہیں غلطی کوتاہی کمی بیشی ہم سے ہوتی رہتی ہے ہم نے ان باتوں کو صرف اس نیت سے بیان کیا ہے کہ مسلمان امت جو افتراق و انتشار اختلاف کا شکار ہے کاش کے متفق و متحد ہو کر ان سیکولر جمہوری پارٹیوں کو میدان سے دکھیل دے اور اسلامی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق صحیح سیرت و سنت کے مطابق شریعت اصلیہ کے مطابق حکومت اسلامیہ قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور اس کے لیے وہ جتنی بھی کوششیں شریعت کے دائرے میں سیاسی طور پر کر رہی ہیں عسکری طور پر مجاہدین کر رہے ہیں آخر ان کا نتیجہ ظاہر ہو بس صرف اسی مقصد کے خاطر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے اگر کہیں غلطی کو ہی ہوئی ہے قول و فعل میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح منحج پر آخر دم تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جسے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے و صلی اللہ تعالی اعلی خیر خلق ہی محمد ولی و صحبی اجمائین سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ